مان بہ کے مسائل چل رہے بھائی بیع کے اندر بھائی آپ نے پڑھا ایجاب اور قبول ہو جائے تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے آپ کسی کو فسخ کرنے کا اختیار ہے نہیں بھائی الا یہ کہ خیال ہے شرط ہو یا اس چیز میں کوئی ہو کوئی عیب نکل آئے یا مارا نا اس چیز کو بے سے پہلے دیکھا ہی نہیں نہ ہو نہ ہو اچھا ایجاب اور قبول ہو گیا مولانا میں نے آپ سے آپ کی سائیکل ہزار روپے میں مثلا خرید لی میں نے ایجاب کیا اور آپ نے کیا کر لیا قبول کر لیا اب میں آپ سے کہتا ہوں لا بھائی سائیکل ایجاب و قبول ہوتے ہی آپ نے پڑھا بھائی کیا ہوتا ہے بےت لازم ہوئی مشتری کیا ہوا فوراً مالک بن گیا مبیے کا اب وہ سائیکل ان کی آپ کی نہیں رہی بلکہ اس سائیکل کا مالک کون بن چکا میں بن چکا مشتری بن چکا اب میں نے آپ سے کیا کہا وہ سائیکل میرے حوالے کرو میں مالک ہوں اس کا تو اور آپ کہتے ہیں نہیں پہلے پیسے میرے حوالے کرو تو کیا کیا جائے گا تو وہ کرام لکھتے ہیں مولانا کہ پہلے پیسے دیے جائیں اس کے بعد وہ کیا کر دے مبیا حوالے کر دے گئے سمجھ میں آگئے گئی بھائی وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ مولانا کہ مبیاہ تعین سے متعین ہو جاتا ہے لیکن سمن تعین سے متعین نہیں ہوتے مبیاح کیا ہوتا ہے <تصفح> بھائی وہ تو مبیاح ہے وہ تو معین ہی ہوگا البتہ سمن جو ہیں وہ تعین سے متعین نہیں ہوتے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا بھائی کہ سمن جو ہیں تعین سے متعین نہیں ہوتے لہذا میں نے آپ سے سائیکل خریدی ہے اور ہزار روپیہ یہاں سامنے رکھا تھا میں نے کہا اس ہزار کے بدلے میں نے کیا کیا تم سے سائیکل خرید لی اچھا ابھی سائیکل انہوں نے میرے حوالے نہیں کی کہ وہ سائیکل ان کے پاس ختم ہو گئی جل گئی یا ٹوٹ گئی آپ کیا حکم لگائیں گے فورن بے ختم ہو گئی کیونکہ بے کس چیز کی ہوئی تھی اور اس کا وجود ہے جب اس چیز کا ہی ختم ہو گیا تو جس چیز کی بے ہوئی تھی وہی نہ رہا تو اب بے کہاں سے باقی رہی لہذا آپ کیا حکم لگائیں گے فوراً بے کیا ہو گئی ختم ہو گئی لیکن سمن ختم ہو جائے تو بہ ختم نہیں ہوتی بھائی سمن بلکہ وہ مشترک کے ذمہ میں باقی رہتے ہیں لہذا میں نے پیسے ہزار سامنے رکھے تھے اور آپ سے بہ ہو گئے میں نے کہا ہے یہ ہزار لے لو اس کے یہ ہزار اس ہزار کے بدلے میں نے آپ سے سائیکل خریدی آپ نے قبول کر لیا بھائی اب بھائی سائیکل کا مالک میں بن گیا سائیکل کا مالک لیکن اس ہزار کے مالک ابھی آپ نہیں یہ تعین سے بھی متعین نہیں ہوئے لہذا میں کیا کرتا ہوں وہ والا ہزار کا نوٹ اٹھاتا ہوں جیب میں ڈالتا ہوں دوسرا ہزار نکال کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ کیا حکم لگائیں گے ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی کیونکہ سمن جو ہیں وہ بیگ کے اندر متعین نہیں ہوتے سورج اگرچہ مشاروں نیلے ہی کیوں نہ ہو دیکھو یہاں لے تھے پیسے میں نے سامنے رکھے تھے ان ہزار کے بدلے لیکن پھر بھی یہ تعین سے متعین لہذا اگر یہ جو ہزار روپے پڑے ہوئے تھے جن کی طرح میں نے باقاعدہ اشارہ بھی کر دیا اگر یہ جل گئے آپ کے حوالے کرنے سے پہلے آپ کیا حکم لگائیں گے بہ ختم ہو گئی یا میرے ذمہ ہزار باقی ہیں میرے ذمہ ہزار باقی ہیں معلوم ہوا یہ تعین سے متعین نہیں ہوئے سمجھ میں آیا ورنہ تو بے کو کیا ہونا چاہیے تھا آمی. ختم ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ایک عبد ہی نہ رہا بھائی وہ چیز جو دینی تھی وہ ہی نہ رہی تو بے کہاں سے باقی رہتی بھائی تو مبی متعین ہوتا ہے لیکن سمن تعین کریں تو بھی متعین نہیں اچھا یہ بات بھی سمجھنے میں آ گئی تو اب یہ بھی یاد رکھیں بھائی جیسے ایجاب قبول ہوتا ہے مشتری ابیائی کا مالک بن گیا لیکن سمن کا مالک بنا ہے باعث سمن کا مالک تو یہ ہمارے درمیان عقد معاوضہ ہو رہا ہے بھائی کس قسم کا آقد ہے مولانا عقد معاوضہ بھائی ہی وزین دونوں دے رہے ہیں یا نہیں وہ مجھے کیا دیں گے سائیکل اور میں کتنے پیسے دوں گا تو دونوں طرف سے ایوز آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ اور عقد معاوضہ کی بنیاد مساوات پر ہوتی ہے برابری ہونی چاہیے عقد معاوضہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے مساوات اور برابری پر ہوتی ہے لہذا جیسے ہی بے ہوئی تھی مشتری کیا بن گیا تھا مبیائی کا مالک بن گیا تھا تو مبیائی کے اندر مشتری کا حق متعین ہو گیا مبیائی کے اندر مبیائی کے اندر مشتری کا حق متعین ہو گیا لیکن بائے کا کوئی حق یہ جو سمن ہے ان کے اندر متعین ہوا ان کے اندر متعین تو لہٰذا مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ سمن اب اس کے حوالے کیے جائیں اور حوالے کرنے کے بعد وہ مالک بن جائے گا تو اب مولانا مساوات آ گئی بھائی کیا آ گئی مشتری کس کا مالک بنا تھا مبیائی کا اور بائے سمن کا مالک لہذا مشتری کا حق تو متعین ہوا لہذا اب مساوات کا تقاضہ یہ ہے کہ بائک کا حق بھی کیا ہونا چاہیے اور وہ متعین کس صورت میں ہوتا ہے اشارہ کرنے سے ہو جاتا ہے نہیں بلکہ جب تک اس کے حوالے نہ کریں اس وقت تک متعین تو سمن جب اس کے حوالے کر دیں گے اب وہ ان کا مالک ہوا تو ان میں اس کا حق متعین ہو گیا اب برابری آ گئی سمجھ میں آئی صورت تو لہذا پہلے آپ کیا مبیاء وصول کرے مشتری یا بائے کو پہلے سمن حوالے کرے <تصفح> سب کو سمجھ میں آ گئی مساوات کا تقاضا یہ ہے مشتری کا حق مبیے میں متعین ہو چکا ہے تو بائیں کا بھی حق متعین ہونا چاہیے اور بائیں کا حق کیسے متعین ہوگا کہ مشتری سمن اس کے حوالے کر دے تو پہلے یہ سمن اس کے حوالے کر دے پھر وہ مبیا اس کے حوالے کر دے یہی بات بتلا رہے ہیں اور جس نے بیچا سامان کو سلاح کس کو کہتے ہیں سامان بیچا کوئی سامان بسا کسی سامان کے بدلے میں تو کہا جائے گا مشتری سے عید فاض سمانا پہلے سمن حوالے کر دو فا دفاع پس جب وہ حوالے کر دے تو اب بائے سے کہا جائے گا سلم کیا کرو مبیع سکرد کر دو. یہ ضروری نہیں ہے مالا نا یار دو آدمی آپ اس میں بے کر رہے ہیں وہ چاہے چائے کے بعد پہلے مبیع حوالے کر دے یہ بعد میں کیا کرے سمن سمن دے, دے دے لیکن اگر دونوں میں اختلاف آتا ہے تو حق کیا ہے کیا ہونا چاہیے پہلے پھر اب ضروری ہے اب سمن حوالے کریے اختلاف کی صورت میں اپنی مرضی سے چاہے مبیہ پہلے اچھا تو سلاح ہے سامان سلاح کا کیا ترجمہ کیا اچھا سامان اور سمن یاد رکھو سمن تین چیزیں ہیں سونا چاندی اور یہ کرنسی نوٹ سونا چاندی اور کرنسی <تصفح> نوٹ مولانا یہ سمن ہے ان کو بنایا ہی سمن کے طور پر گیا ہے سمن کے طور پر بنایا سورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو سونے چاندی کی تخلیق ہی سمن کے طور پر ہوئی جبکہ ان کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کس میں آ گئیں سلا میں آ گئی سامان کے اندر تو یہ تو وہ سورت تھی مولانا نا پہلی سورت جو میں نے بتائی ایک طرف سے تھا سامان یعنی سونے چاندی اور کرنسی کے علاوہ کوئی چیز تھی یعنی سائیکل کی وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے اور نہ کرنسی ہے جبکہ میری طرف سے کیا تھے ہزار روپے تھے تو وہ سمن تھے بھائی تو ایک طرف سامان تھا اور ایک طرف سمن اگر دونوں طرف سامان ہو مثلا میں آپ سے آپ کی کتاب خریدتا ہوں اور بدلے میں قلم دیتا ہوں تو دونوں طرف سے کیا آیا دونوں طرف, اس طرف سے بھی سلعہ اور اس طرف سے بھی سلعہ دونوں طرف سامان آیا اور یا تیسری صورت یہ ہے آپ مجھے ریال دیتے ہیں اور میں آپ کو روپے دیتا ہوں بھائی تو اس طرف سے بھی سمن اس طرف سے بھی تو کل کتنی صورتیں پہلی صورت کیا ایک طرف سلا ہو دوسری طرف سمن دوسری صورت دونوں طرف کیا ہو تیسری سورت دونوں طرف کیا ہو سمن ہو تو پہلی صورت بھائی جس کے اندر دونوں طرف کیا تھا ایک طرف سلا تھا دوسری طرف وہاں پر کیا حکم بتلایا تھا پہلے था حوالے دلوقتي کرے دلوقتي اس کے بعد کیا, کیا جائے گا سمیا حوالے کیا جائے گا اور اگر دونوں طرف سامان ہے تو آپ دونوں کو کہا جائے گا اکٹھے ایک دوسرے کے حوالے کرو مثلاً میں نے آپ سے کتاب لی اور آپ کو کیا بیچا کیا دیا قلم تو بے ہوتے ہی کتاب کا مالک کون بن گیا مشتری اور قلم کا مالک بے ہوتے ہی کون بن گیا بائے بھائی بھائی یہ قلم جو میں نے دیا مثلا دیکھو میں نے آپ سے کہا میرا یہ قلم اس قلم کے بدلے مجھے اپنی کتاب دے رہے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو آپ راضی ہوئے ہم دونوں نے حجاب و قبول کیا بھائی اب میں ہوں مشتری اور آپ کون ہیں بائے آپ نے کیا دی ہے مجھے کتاب اور میں نے کیا دیا ہے قلم آپ دونوں طرف سلاح آ گیا سامان آ گیا بھائی دونوں طرف کہیں سمن ہے سمن ہو تو وہ تعین سے متعین نہیں ہے لیکن یہاں تو دونوں طرف سلاحہ ہے اور وہ تو کیا ہے تعین سے متعین ہو جاتا ہے لہذا مشتری اس کتاب بے ہوتے ہی مشتری اس کتاب کا مالک بن گیا اور بے ہوتے ہی بائے اس قلم کا تو دونوں کا حق متعین ہو گیا اور آپ یہ ہے آخر معاوضہ اور اس کی بنیادی کس پر ہے عقد معاوضہ کی بنیاد کس پر ہے مساوات برابری ہونی چاہیے دونوں طرف سے اب آپ بتائیے برابری آ چکی ہے یا نہیں آئی برابری آ چکی ہے میں کتاب کا مالک بنا ہوں تو آپ کس چیز کے قلم کے مالک تو برابری تو آ گئی پچھلی صورت میں کیا تھا مشتری کتاب کا سائیکل کا مالک تو بنا تھا لیکن بائے وہ ہزار روپے کا مالک جب تک حوالے نہ کریں وہ مالک نہیں, نہیں بنا تھا تو وہاں تقاضا وہ صورت تقاضا کر رہی تھی کہ آپ سمن پہلے دے دیے جائیں لیکن یہاں پر ایک طرف ہے کتاب ایک طرف قلم ہے اور دونوں کا حق متعین ہو گیا تو مساوات ہے مولانا لہذا اب اگرچہ میں مشتری ہوں لیکن مجھے یہ نہیں کہا جائے گا یہ قلم پہلے حوالے کرو کیونکہ مساوات تو پہلے سے ہی مساوات تو پہلے سے ہی ہے بھائی میں کتاب کا مالک ہوں تو آپ کس کے مالک بن چکے ہیں غلم کے مالک بن چکے ہیں لہٰذا اب دونوں کو کہا جائے گا ایک, دوسرے کے حوالے کرو ایک کتاب حوالے کرے تو دوسرا غلم حوالے. اسی طرح ریال دیں گے مثلا میں آپ کو سولہ ہزار روپئے دوں گا آپ بھائی دونوں طرف سمن ہے اور آپ بتائیے سمن تعین سے متعین ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم ہوا کسی کا بھی حق دوسرے کی چیز کے اندر متعین نہیں تو مساوات اب بھی ہے ہمارا نا جب مساوات ہے تو اب بھی کیا کہا جائے گا اکٹھا حوالے کریں پھر مساوات برقرار رہے گی اگر ایک کو کہہ دیں یہ پہلے دے تو مساوات رہے گی برقرار نہیں رہے گی بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی ون با سلاب سلاطین اور جس نے بیچا سامان جس نے بیچا کوئی سامان کسی سامان کے بدلے میں او سامنم بیسمنین یا سمن کس کے بدلے میں سامان کے بدلے میں قیل لہ تو دونوں سے کہا جائے گا سلم معن عن کہ تم دونوں کیا کرو اکٹھے گسرے کے حوالے کرو وی چلیے بس ہمارا نہادہ والمرام والله علم بالحقيقه القلا